الشيطور الرجيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو ياقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبلاً يسيراً وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباة وجعل النهار نشوراً وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين هدي رحمته وأنزلنا من السماء ما انطهوراً لنحي به بلدة ميتاً ونسخيه مما خلقنا آئی تو کیا دیکھا آپ نے منطا جو بنا لیتا ہے جس نے بنا لیا الٰ ہو اپنا معبود کس کو بنایا ہوا ہو اپنی خواہشات کو افان انت تکون والے ہی وکیلا تو کیا آپ اس کے اوپر ہے کو آپ اس کی مداریا اس کے کی کارساز ام تخصم و اناخمع او یاقرون کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سنتے اور یعقل کرتے ہیں انہم اللہ کا نہیں ہیں مگر یہ چھپایوں کی طرح بلحمد الصبینہ بلکہ اشاچواؤں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں رستہ پانے سے النتراعیلا عرب میں کہ کئی ہمل کیا نہیں دیکھا آپ نے اپنے اب کی طرف کئی فمدل کیسے اس نے لمبا کیا سائے کو الوشا الجا الحساکین اگر چاہتا تو وہ اس کو ٹھہرا ٹھہرا دیتا اس کو ثاکر بنا دیتا سما جا النشم سا علیہ دلیرا پھر ہم نے اس کے اوپر سورج کو دلیر بنایا سماق نہ ہوئی قبض نہیں سیرا پھر ہم اس کو اپنی طرف سمیٹتے ہیں قبض کرتے ہیں آہستہ سے قبض کرنا وہ لذیذہ رقم اللہ علباثہ اور وہ القادعات ہے جس نے بنایا تمہاری رات کو بنایا تمہارے لیے لباسن تمہارے لیے پردہ اور نو اور نیند کو بنایا تمہارے آرام کے لیے یا تمہارے کام کار کام کاج کو ختم کرنے کے لیے وجالہ رنشورہ <الْشُورًا> اور بنایا دن کو نشوراً کھڑے ہونے کے لیے اٹھنے کے لیے بہ الدی ارسلیہ بشرم بائی نے در رحمتی اور یہ القیدات ہے کہ جس نے بھیجا ہواؤں کو بش بشرمبئی نے در رحمتی اپنی زحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے یعنی بارشوں سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے انضر امام تہورا اور نازر کی ہم نے آسمان سے تہوراً ایسا پانی تہوراً جو پاکیزہ ہے دنوں ہی ابھی ہی بلدمئی تھا تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی سے بلد تمبئی تھا مردہ بنجر سرزمین و ہو پہ اور پہ اور پلائیں مما خلقنا جو ہم نے پیدا کیا ان آمن چپایوں کو جانوروں کو عناصی یا کثیرہ اور اناسی کے سے ان ناس سے بہت سے انسانوں کو وہ لدر رفنا ہو بہین ہم یہ ہم نے اس کو پھیر پھیر کے بیان کیا ان کے درمیان تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے ابا اکثر الناس اللہ سے اللہ کپور تو نہیں انکار کیا اکثر لوگوں نے کفر کے نہ شکری کے والوش ان الباصنفی کلی قریت نذیرہ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں بھیج دیتے ایک ڈرانے والا فراۃ القافرین بس آپ نہ کہا معنو کافروں کا وجاہد ہم بھی جہاد القبیر اور ان کے ساتھ جہاد کرو بڑا جہاد کرنا آتمر ترتاری سے باون تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے ما تعالیٰ تعالیٰ آرائے تمن تخلا الا کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لی اپنی خواہشات کو اپنا معبود تو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنانے کا معنیٰ کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا دیا اپنا معبود بنا دیا تو کیسے خواہشات کو معبود بنا جاتا ہے اور یہ کیا آدمی ایسا کرنے سے مشرق ہو جاتا ہے اس میں دو چیزیں اگر تو اس سے مراد کافر ہیں یا وہ بے دین ہیں کہ جن کے ہاں دین کا کوئی تصور ہی نہیں دین کے بارے میں کسی طرح کا کوئی ان کے اندر کوئی چیز نہیں تو کہ جو دنیا ہے اپنی خواہشات پر چل رہی ہے جو دل میں آتا ہے جو دل چاہتا ہے وہی وہ کر رہا ہے بغیر کسی شریعت کی پابندی کے بغیر کسی اللہ کے حکموں کو دیکھنے کے اپنی دل کے خواہشات کی تابیں ہے اسی پر چل رہا ہے اور ہر وقت وہ اپنی خواہشاہی خواہشات کا ہی غلام ہے تو یہ کوئی شک نہیں کہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنانے والا اگرچہ اپنے عباس سے زیادہ تعالیٰ کی تفصیل کی کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس سے مراد کافر ہے کہ جس نے اپنی منوانی کو اپنی خواہشات کو اپنی دل کی جو اس کے خیالات ہیں انہی کو اپنا معبود بنا لیا یعنی اسی کے پیچھے ہے اس کے اس اسی کے لیے اس کی ہر چیز ہے لیکن ہم کہیں گے کہ اگرچہ کھلا کافر بھی اس میں مراد ہے لیکن ایسے کلمہ پڑھنے والے یا ایسے اسلام کا نام دعوے دار کہ جو صرف جن کی ہر چیز اپنی خواہشات کے تابع ہوتی ہے اللہ کے کسی حکم کو دیکھے بغیر کسی حلال و حرام کی پابندی کے بغیر جو دل میں آیا وہ کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہشات کے تابع ہیں اور ان کے خواہشات کو اپنی خواہشات کو الا بنایا ہے اور لیکن اس سے وہ شخص نہیں کہ جس سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہر گناہ کے حقیقت میں کیا ہے ہر گناہ اپنی خواہشات کی یعنی اپنی نفس کی پیروی ہے نفس کے تابع چلنا ہے اور نفس نفس کی عبادت ہے لیکن فرق ہے اس شخص کے اندر کہ جس کی ہر چیز اس کی ہے ہی نفس کے تصاد اس کی ہر کام اس کا ہر کام ہے یہ اپنی خواہشات کتابیں اور وہ شخص کہ جو اصل میں تو دین پر ہے نیکی پر ہے لیکن اسے سے کو گناہ ہو جاتا ہے کسی ایک چیز میں کسی اس طرح کی چیز میں جو ہے وہ اپنی نفس کی پیروی کر کے اس کے تابع ہو کر اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے تو اس لیے یعنی اس سے وہ شخص وہ لوگ مراد نہیں جو مسلمان ہیں توحید پرست ہیں اور اللہ کے دین پر چل رہے ہیں اور ان سے گناہ ہو جاتے ہیں ان سے گناہ ہو جاتے ہیں جو کہ حقیقت میں نفس کی پیروی ہے اور نفس کی عبادت ہے تو یہ لوگ مراد نہیں کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو بھی اپنی دل کی خواہش کسی خواہش کے پیچھے بھی چل کر اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ ایک بھی چیز کیوں نہ ہو تو وہ مشرک ہو جاتا ہے تو یہاں پر پھر کوئی بھی دین پر یا توحید پر نظر نہیں آئے گا کیونکہ انسان سبھی لوگ جو ہیں گناہ گار ہیں ہر ایک کے اندر گناہ ہے تھوڑا ہے یہ زیادہ ہے تو اس یہ اس کا جو صحیح معنی ہے یہ ہے کہ جا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا دیا یعنی اس کی ہر بات اس کی ہر چیز اس کی ہر سوچ فکر جو ہے اپنی خواہشات کے تابع ہے اسی کے ساتھ ہے کسی دین کی کسی انچیلوں کے کی کوس نہ علم ہے نہ اس کی فکر ہے اور یہاں پر آرائیتہ سے مراد کیا ہے علم رکھنا جاننا کیا دیکھا آپ نے جانا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود الہ بنا دیا اور اس وضاحت کے بعد یہ جاننا یعنی کہ یہ وضاحت اس لیے کی ہے کیونکہ بعض لوگوں نے اس عائد کو ہر گناہ کے اوپر فٹ کیا ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اپنی نفس کی پیروی ہے اپنی نفس کی عبادت ہے اور پھر ایسا کرنے سے وہ مشرک ہو رہا ہے یعنی ہر گناہ جو کرتا ہے اپنے نفس کو الہ بناتا ہے اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے تو ایسا کرنے سے مشرک ہو رہا ہے لیکن ہم نے اس طرح عرض کیا کہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی ہی اسی خواہشات کی زندگی ہے دل کی منوانیوں کی زندگی ہے بغیر کسی دین کی پابندی کے بغیر کسی شریعت کے وہ چلنے کے تو یہاں پر یہ لوگ مراد ہیں تو کہ جو آدمی اس انداز سے اپنی خواہشات کے تابع ہو جائے اپنی خواہشات کا غلام بن جائے افعن تکون والے ہی وکیل تو کیا پھر پھر آپ اس کے اوپر وکیل ہوگے اور وکیل کے معنی اس کے معاملات کو سنوارنے والے چلانے والے یا اس کے ذمہ دار وکیل کے معنی ذمہ دار بھی ہیں یعنی کیا پھر آپ اس کو ہدایت کا رسہ دکھا سکتے ہو کیا اس کو ہدایت پر لا سکتے ہو کہ جس کو جو اس انداز سے گمراہ ہو چکا ہو اور یہاں پر اپنی نفس کو ارا بنانے کے اندر یہ بھی چیز آتا ہے یہ بھی چیز آتی ہے کہ وہ جو چیز کہ کر رہا ہے اس کو اچھی سمجھ کے کر رہا ہے حتیٰ کہ غلط چیزوں کو بھی اچھا سمجھ کے وہ کر رہا ہے تو جو شخص اس انداز سے اپنا اس کا عقیدہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں تو پھر اس آدمی کو اس سے ہٹانا جو ہے وہ ناممکن ہے کیونکہ انسان کو جب اپنے کیے ہوئے گناہ کا احساس ہوتا ہے اس لیے علماء لوگ ہے کہ یہاں پر ایسے مسلمان مراد نہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے اور ان کو گناہ کا احساس ہوتا ہے بہت پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے واقعی گناہ کیا ہے اور اس کا اعتراف کرتے ہیں تو یہ لوگ نہیں جو یہاں پر مراد ہیں جنہوں اپنے نفس کو اپنے ارا بناتے ہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کا سارا کام ہی نفس کی خواہشات پر چلنا ہے اور ساتھ یہ بھی سمجھنا کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اپنے کاموں کو صحیح قرار دینا اور یہ چیز حقیقت ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سے لوگ اگر تو شرک و بداد کی بات ہے تو شرک و بداد تو چونکہ ہے ہی دین کے نام سے کہ ہی دین کے نام سے کیا جاتا ہے جس کو لوگ دین سمجھتے ہیں اور اسی کو حق اور سچ سمجھتے ہیں اور اگر دین کے علاوہ دنیا کے باقی کاموں کے اندر بھی یعنی بعض بدکار بے حیانیاں جو پھیلاتے ہیں لوگ کے کرتے ہیں تو اس کو کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے یہ چیز کرنا ہماری ضرورت ہے یا ہمیں پہ کرنے کا حق ہے یعنی فرض کرو کوئی سود کھا رہا ہے تو بھی یہ ہماری ضرورت ہے آج کے زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے اس وقت کی ضرورت ہے کوئی بے بدکاری پھیلا رہا ہے بے حیائی بے پردگی اور یعنی ان چیزوں کی تو یہ کیا ہے کہ انسان کو انسان کی آزادی ہے انسان آزاد ہے اس کو وہ جو چاہے کرے اس طرح کی چیزیں کرنے کا مقصد کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اس کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے اور یہ ہے سب سے بڑی انسان کی گمراہی جب انسان اس حد تک گمراہ ہو جاتا ہے کہ اپنے غلط چیزوں کو صحیح سمجھتا ہے اور باطل چیزوں کو بھی حق سمجھتا ہے تو ایسا شخص جو ہے پھر اس کی ہدایت ناممکن ہے تو اسی اللہ تماعت ہے وکیلا تو اس طرح کا شخص کہ جو اپنی مرمانیوں پر چلنے والا اور جو کر رہا ہے اس کو اپنے طور پر صحیح سمجھ کے کر رہا ہے تو کیسے پھر ممکن ہے کہ آپ اس کو ہدایت دو یا اس کو صحیح رستے پر لا سکو ام تحصب ان و انّا اکثر ہوں یس معاون اویاقرون کیا تم خیال کرتے سمجھتے ہو ان اکثر ہوں یس معاون کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ سنتے ہیں اور عقل کرتے ہیں یعنی کیا مقصد کہ تمہیں کیا یہ کافر جو ہیں تم کو یہ نظر آتے ہیں کہ واقعی سن رہے ہیں اور سننے سے مراد وہ سننا کہ جس سننے کا فائدہ ہو اثر ہو کیونکہ سننے کو تو ہر چیز سنتی ہے جانور بھی سن رہا ہے اور کافر بھی سنتے تھے لیکن سننے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ سننے کا مقصد تاکہ دین پر تان بازی کی جائے اور شبہات پیدا کیا جائے تو ان کا سننے کا انداز یہ ہے تمہارا کیا کیا تم سمجھتے ہو کیم ایسے اکثر سنتے ہیں اور عقل کر رکھتے ہیں سن کر یعنی سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں اللہ یہ نہیں ہے مگر چوپایوں کی طرح بلعم عدلصیرا بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں یعنی ان کا حال کیا ہے جانوروں کی طرح ہے کہ جو جانور آواز سن رہا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ آواز کس چیز کی ہے اس آواز میں کیا ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے جس طرح کہ رضول بکرا نے ایسے کافروں کی مثال دی ہے مالاؤ کماق و مالیسماؤ اللہ دعا اَلدا اس چرواہے کی طرح یا ان جانوروں کی طرح ان کی مثال ہے کہ جن کو چرواہا ان کو پکارتا ہے اور جانور سوائے اس کی آواز کے اس کی پکار کے اور کچھ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی آواز سن رہے ہیں کہ کو آواز دے رہا ہے اور کوئی آواز پیدا کر رہا ہے اس کی آواز کیا ہے کس چیز کی ہے اور کیا چاہتا ہے اس ان کو کچھ پتہ نہیں تو ایسی ہی ان جا... کافروں کا حال ہے بلحم ادلصب بلکہ یہ جانور چوپائوں سے بدتر ہیں چپایاں ان سے بدتر ہیں کس چیز میں ہاں جانور جو ہے اس کو آپ آواز دیتے ہو اگرچہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کیا کہتے ہو لیکن آپ کی آواز سن کر آپ کی طرف آتا ہے اور با اوقات آپ کو آپ نے اس کو مخصوص اشارے مخصوص آوازیں اس کو سکھائی ہوتی ہیں اور ان آوازوں کے ساتھ وہ کبھی چلتا ہے کبھی رک جاتا ہے شکار کے حوالے سے جس طرح معروف ہے کہ شکاری جو ہے شکار کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں اپنے جانوروں کے ارداس سے سدھایا ہوتا ہے کہ ایک آواز دیتے ہیں تو جانور بھاگتا ہے شکار کو پکڑنے کے لیے اور وہی جو جانور بھاگ رہا ہوتا ہے شکار کو پکڑنے کے لیے دوسری آواز نکالتے ہیں تو وہ وہیں وہیں پر رک جاتا ہے اسی طرح کبوتر وغیرہ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں بعض کبوتر بعض لوگ جو ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے کبوتروں کے ساتھ کہ مخصوص قسم کی آوازیں اس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں تو اڑ جاتا ہے کبوتر وہی کبوتر دوسری آواز دیتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتا ہے کہنے کا مقصد کہ یہ بے عقل جانور ہیں بے عقل چیزیں ہیں لیکن بےعقر ہونے کے باوجود اپنے آقا کے اپنے مالک کے اس کے حکم کے تابع ہیں اور یہ تو صرف اس حد تک بلکہ اس سے مزید جو ان سے کام لیے جاتے ہیں مزید ان سے جو مختلف طرح کے کام لیے جاتے ہیں جانور چوپاوں سے تو یہ تو اپنے مالک کے حوالے سے ہے اور جب جہاں تک کوئی رب کے ساتھ معاملہ ہے تو یہ مشرق جو ہیں یہ شرک کرتے ہیں رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت پوجا کر رہے ہیں تاکہ جب کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ آپ کو وہ شرک کرتا نظر آئے گا اس کو اپنے رب کے سوا اپنے خالق کے سوا کسی اور کے سامنے جھکے کسی اور کو پکارے کسی اور سک... کے سامنے سجا ریت ہو کس طرح کی چیز ہو تو کسی جانور کے اندر ایسی چیز نہیں پائیں گے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر جی کہنے کو یہ انسان کہلاتے ہیں لیکن ان جانوروں سے بدتر ہیں جو بے عقر ہیں اپنے اطاد کے حوالے سے بھی اپنے رب کے اطاعت کے حوالے سے بھی اور اپنے رب کی عبادت کے اندر بھی اس میں انہم اللہ نہیں ہے مگر چھپایوں کی طرح بلحم عدلصبینہ بلکہ یہ چھپایوں سے بھی بدتر ہے رستہ پانے میں الم ترلا عربی کے قیفی الل شاہ الجاساکین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کی اپنی توحید کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے مختلف ان چیزوں کا ذکر کیا جو اپوزٹ چیزیں ہیں مختلف چیزیں ہیں ایک دوسرے سے بالکل برعکس چیزیں ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس طرح برعکس چیزوں کو الٹ چیزوں کو اور اپوزٹ چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور بناتا ہے اور ان کو چلا رکھا ہے تو مایا اللہ تعالیٰ عرب بھی کیا نہیں دیکھا آپ نے اپنے رب کی طرف تو کیا رب کی طرف دیکھنا یعنی آنکھوں سے دیکھنا ہے ہاں جی ہمارا جا جاننا ہے کہ نہیں جانا آپ نے نہیں معلوم کیا آپ نے اپنے رب کا معاملہ اپنے رب کا حکم اپنے رب کی تقدیر اور اس کی قدرت تو اور اس طرح کے الفاظ قرآن کریم ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھنا مختلف انداز سے ہوتا ہے کبھی جسم کی سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے اور کبھی جو ہے آنکھوں کے بجائے دل کا عقل کا دیکھنا ہوتا ہے اور زیادہ تر اسی کا استعمال ہوا ہے لیکن بعض جاہل یا لوگوں کو گمراہ کرنے والے وہ اس طرح کی چیزوں سے غلط مانے الحمۃ اللہ ربی کیا نہیں دیکھا اپنے اپنے اب کی طرف تو یہاں پر بھی کیا مان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے آپ نے رب کو دیکھا ہے لیکن حالانکہ یہاں پر معنیٰ کو واضح ہے سیاق کو سباق سے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مراد نہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ بلکہ اللہ مراد یہاں پر دیکھنے اس مراد جاننا ہے اپنے رب کی قدرت کو جاننا اپنے رب کی عظمت کو جاننا اس چیز کے اندر جو یہاں پر بیان ہوئی تو کہ علم تعرا ربی علم تعلعہ رب بھی کیا نہیں دیکھا اپنے اپنے رب کی طرف یعنی اس کی قدرت کو جانا اس کی عظمت کو جانا کیا ہے کئی فحمد اللہ کیسے اس نے بڑھایا لمبا کیا اودل سایہ سائے کو لمبا کیا ثم شاہ الجالحُ ساکنہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو اس کو ساکن کر دیتا اس کے گیا اوپر ٹھہرا دیتا ثم جالنشم سا علیہ دلیلا پھر ہم نے بنایا اس کے اوپر سورج کو دلیل ثم قبض نہ ہوئی رہی قبض پھر ہم نے اس کو اپنی طرف سمیٹا اپنی طرف اس کو دیا قبض اس یہ اس آسانی سے یا ایسا ایسا قبض کرنا اس میں جو کائنات پائی جانے والے سائے ہیں چیزوں کے ان میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کا بیان اور سائے سے دو چیزیں مراد ہیں ایک تو سائے جو حقیقی معنوں میں سایہ ہے کسی دیوار کا کسی درخت کا کسی اس طرح کی چیز کا سایہ اور یہ سائے بھی کبھی لمبے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں کبھی مشرق کی طرف ہوتے ہیں کبھی مغرب کی طرف ہوتے ہیں اور کبھی بالکل ختم ہو جاتے ہیں ایسا ایسا سمٹ کر ختم ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ سائے سے مراد جو کہ کسی مختلف چیزوں کے سائے ہیں کسی درخت کا پہاڑ کا دیوار کا کسی بھی چیز کا اور دوسرے سائے سے مراد کیا ہے ہاں جی رات کا اندھیرا بھی سایہ مراد لیا گیا ہے اور صبح کی روشنی صبح کی روشنی جس میں نہ کوئی دھوپ ہے اور نہ اندھیرا ہے نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا ہے یہ بھی کیا ہے ایک سائے کی شکل ہے کہ جس طرح سائے کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے دھوپ نہیں ہوتی تپشنی ہوتی ایسے ہی یہ وقت بھی بغیر تپش کے بغیر گرمی کے اس طرح یہ ہوتا ہے تو اس کو بھی سائے کا نام دیا گیا ہے تو تین چیزیں ہیں جو سائے میں آتی ہیں بعض علماء نے رات کے اندھیرے کو سائے کا نام دیا ہے کہ رات کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ لمبا کرتا ہے چھوٹا کرتا ہے اور اس کو یعنی سمیٹتا سکیڑتا ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ صبح کی روشنی یا شام کی روشنی ہے جہاں پر جب دھوپ نہیں ہوتی اور بغیر دھوپ کے جو روشنی ہوتی ہے تو جس کے اندر کوئی تپش وغیرہ نہیں ہوتی یہ بھی سایہ مراد ہے یا پھر حقیقی طور پر جو سائے دیواروں کے پہاڑوں کے اور مختلف چیزوں کے وہ مراد ہے تو اس میں کہ اللہ تعالی کی قدرت کیا ہے اللہ مات کئی فمد ذلّہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس سائے کو لمبا کرتا ہے کہ سورج مشرق کی طرف ہوتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف لمبا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایستا ایستا جس سورج اوپر چڑھتا آتا ہے سایہ بھی سکڑتا جاتا ہے اور سکڑ سکڑ کے حتیٰ کہ بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ سورج مغرب کی طرف آ جاتا ہے اور سایہ مشق کی طرف نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور آتی تک شام تک یاسر کے بعد تک وہ لمبا ہو جاتا ہے تو کہنے کا مقصد اگر کو کہنے والا کہے کہ یہ تو ایک طبیع سی چیز ہے یہ تو ایک طبیع سی چیز ہے کہ سایہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جس طرح سورج ہے اسی طریقے سے اس کے بیان کر اس میں اللہ تعالی کی کیا قدرت ہے ہم کہیں گے کہ تبھی چیز اس لیے ہے کیونکہ ہم اس کو جب سے پیدا ہوئے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور کبھی نہیں سوچا کہ یہ سایہ کیوں ہے کس نے بنایا ہے اور اس میں اللہ تعالی کی کیا حکمتیں ہیں کیا اللہ تعالی کی انسان پر نعمتیں ہیں کبھی اس چیز کو سوچا نہیں اللہ تعالی چاہتا تو نہ سایہ بنتا چاہتا تو سایہ نہ ہوتا نہ دیوار کا نہ پہاڑ کا نہ کسی اور چیز کا سایہ نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے سائے بنائے ہیں درختوں کے مختلف چیزوں کے اس میں طرح طرح کے جو انسانوں کے لیے فائدے ہیں نعمتیں ہیں تو تو کہنے کا مقصد کہ ان چیزوں کو چونکہ کبھی ان کے اس پر غور و فکر نہیں کیا اس لیے اس کو ایک طبی سی عام سی چیز سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اللہ تعالی کی قدرت کا اظہار نہیں ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالی کی بہت بڑی اس میں قدرت ہے کہ جس میں اس انداز سے سائے کو چھوٹا لمبا کرنا اور انسان کے لیے جو اس میں طرح طرح کی نعمتوں کا بیان ہے تو اس میں الشا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو اس کو ساکن کر دیتا یعنی سایہ ایک ہی جگہ پر رہتا وہی وہ رہتا لمبا چھوٹا کم زیادہ نہ ہوتا سما جالن شم سا آلِ اور اس سائے کو لمبا چھوٹا کرنے کے لیے منانے ختم کرنے کے لیے کیا چیز پیدا کی سورج کو سما قبض نہ قبض نا پھر ہم اس کو اپنی طرف سمیٹتے ہیں آہستہ آہستہ سمیٹنا اور اپنی طرف سمیٹنے سے مراد کیا ہے کیا سایہ اللہ کی طرف جاتا ہے سمیٹ کر تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے حکم اللہ کی تقدیر اللہ کا حکم اس کی تقدیر کے ساتھ اس کا سمٹنا تو بات اس سے اس مراد یہاں پر یہ دی ہے کہ خبرہ نہ یہ ہم اپنی طرف سمیٹتے ہیں اپنے حکم کے ساتھ اپنی تقدیر کے ساتھ خبریں سیرہ اس کو ایسا ایسا سمیٹنا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ سائے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ یہ نہیں کہ یک بار کی ایک ہی بار وہ بہت لمبا ہو گیا اگلے میں بہت چھوٹا ہو گیا گرمی سردی کے حوالے سے کیونکہ سائے کا تعلق اس سے ہے گرمی سردی کے ساتھ انسان کے ساتھ انسان کے لیے جو اس کے ان کے سائے کی نعمت ہے سایہ ہونا ایک ٹھنڈک اس کو ملنا یہ چیزیں ہونا تو اس میں تدریج رکھی ایسا ایسا اس کو کیا کہ تاکہ انسان کی طبیعت کے موافق ہوں کیونکہ اگر اچانک چیز چھا جائے ٹھنڈک ہو ٹھنڈک ہو جائے پہلے گرمی تھی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں جو فوراً جو ہے اس کے موسم کے بدلنے سے اس کی یعنی کہ اس کی حالت تبدیل ہونے سے جو انسان کے اوپر بلکہ صرف انسان ہی بلکہ ہر مخلوق کے اوپر ایک بہت برا اثر پڑ سکتا ہے کہ وہ خراب ہو جائے گی اگر کھیتیاں ہیں تو تباہ ہو جائے گی فرض کرو ٹھنڈک تھی اور اچانک گرمی ہو گئی یا گرمی تھی اور اچانک ٹھنڈک گئی اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات باہر گرمی سے آتے ہیں گھر کے اندر کہ مسجد میں وہاں پر تیر ایسی سی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہاں خراب ہوتی ہے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہ چیزیں جو تدریجن رکھی ہیں وہ اسی لیے رکھی ہیں تاکہ مخلوقات کے مزاج کے مطابق ہو اور ان کے لیے اس میں نقصان نہ ہو اور یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس پر کبھی غور فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ کیا نمت ہے ان چیزوں کے اندر گرمی سردی بذات خود اس کے موسموں کا آنا بھی کس انداز سے اس کے اندر اللہ نے ایک کے تدریج رکھی ہے کہ گرمی ختم ہوتے ہوتے پہلے تھوڑا گرمی کم ہوتی ہے پھر ختم ہوتے ہوتے نارمل موسم ہوتا ہے نہ گرمی نہ سردی اور پھر ایسا ایسا سردی شروع ہوتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے اس انداز سے تو یہ کہنے کا مقصد یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جس پر انسان کو ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بھی اس کے اندر اللہ کی قدرتیں بھی اس کے اندر اور جب انسان اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اس کی قدرتیں نہیں ہیں تو اسی اس کی بنائی چیزوں کے اندر یہ نقصانات ہم پاتے ہیں انسان کے بنائی چیزوں کے اندر یہ نقصانات پائے جاتے ہیں کہ چیز یا تو اچانک ٹھنڈی یا اچانک گرم یعنی اس میں تدریج عام طور پر نہیں ہوتی جس وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کے نظام ہیں اس کے اندر یہ چیز اور بعض اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کا تعلق سابقیتوں میں کافلوں کا جو اعتراض تھا کہ الزلہ حاضر القرآن جم اللہ واحدہ کہ کیوں نہ اس قرآن کو ایک ہی بار ایک بارگن کی ناز کیا جائے اس کی جائے جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے ہوئے یہاں پر یہ بتایا کہ ہم صرف قرآن ہی نہیں ہماری ہر چیز ایک تدریج کے ساتھ ہے ہماری ہر چیز جو ہے ایک تدریج کے ساتھ ہے اس کو آہستہ آہستہ کرتے ہیں یا اقبارگینی کرتے محمود القم اللیہ لباس ہم النو مسوباتا اور مزید اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی قدرت کیا ہے کہ وہی رات ہے جس نے بنایا تماڑے رات کو اور نو مسوباتاً رات کو بنایاتماڑی لباس رات کو لباس بنایا اور لباس کا معنی چھپا دینے والی جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا دیتا ہے ایسے ہی رات کا اندھیرا جو ہے وہ ہر چیز پر چھا کر اس کو چھپا دیتا ہے تو اسی رات کو لباس کا نام دیا کہ جس میں آدمی چھپ جاتا ہے جس طرح اپنے لباس میں چھپ جاتا ہے بنو مسباتاً نیند کو بنایا تمہارے لیے صبحات کا لفظی معنی ہے سبز کے معنی کسی چیز کا کٹنا کسی چیز کا کٹ جانا اس کا ختم ہو جانا کسی چیز کا کٹ, کٹ جانا ختم ہو جانے کو سب کہتے ہیں تو نیند کو اسبات کا نام کیوں دیا کہ وہ آدمی کے اعمال کو اس کے کاموں کو ختم کر دیتی ہے اس کی تھکاوٹ اور جو اس کو تھکن ہوئی ہوتی ہے کام کاج کی وجہ سے اس کو ختم کر دیتی ہے اس لحاظ سے اس کو سباد کا نام دیا کہ نیند کو سباد بنایا یعنی اس کو یعنی کہ آرام کی جگہ بنایا تمہارے کاموں کو ختم کر کے موجود عالن نہار نشورا اور دن کو بنایا کس چیز کے لیے نشور کے معنی اٹھنا چلنا نکلنا نشر کے معنی کسی چیز کو پھیلانا یعنی اٹھ کر چلنا پھرنا اور پھیلنا اس چیز کے دن کو منایا اور یہ شور کے بھی یہاں پر دونوں معنے یا اصل اس کا معنی کہ دن جو ہے انسان کے لیے اٹھنے کا دن ہے اور کام کاج کا دن ہے کہ جس میں انسان اٹھ کر چلتا پھرتا ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ اس دن کے ساتھ انسان کو اٹھا دیتا ہے اور رات کو اس کو سرہ دیتا ہے جو ایک موت کی شکر ہے اللہ تو فر عنف و صحیرم اوتی کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت یعنی سونے کے وقت اور اسی لیے لکن صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہو کیا دعا پڑھتے بیچ میں کہ اللہ مَ امو تو آحیا یعنی اموتو مرتا ہوں میں تو نیند کو آپ نے موت کا نام دیا اور جب اٹھتے سو سو کے اٹھتے پھر کیا پڑھتے رحمد اللہ اللہ آہیا نہ اماتنا دیکھیے کس طرح دو ٹوک الفاظ کہ اللہ تعالیٰ کی سب تعریف و صلی اللہ کی ذات کی جس نے ہم کو زندہ کیا اس کے بعد کہ جب موت دی تو نیند ایک موت کی کیفیت ہے موت کی شکل ہے تو کہنے کا مقصد کہ جس طرح یہ نیند ہے یہ موت ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری کیا ہے نیمتے ہیں تو جس طرح تم نیند سے اٹھتے ہو ایسے ہی تم کو ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب تم کو موت سے بھی حقیقی موت سے بھی اٹھایا جائے گا حقیقی موت سے اٹھایا جائے گا اور رات اور دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہے کس قدر نعمتیں ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ سود کسر میں بیان فمایا ہے بول آئی تمنجا اللہ علیکم اللہ سر مدن الب القیامہ کہہ دیے کہ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے رات ہی بنا دیتا من ہن غیر اللہ عطی کو تو کون ہے اللہ کے سوا کو معبود کو لا جو تمہارے روشنی لاتا تو رات کو لانے جب آرام کے لیے بنایا ہے تو اس کو اندھیرا بنایا اندھیرا کر دیا تاکہ آدمی جو ہے اس کے جسم کے لحاظ سے بھی جو اس کو ضرورت ہے اس وقت اندھیرے کی وہ پیدا کر دیا کیونکہ روشنی کے اندر انسان کے جسم کو راحت و سکون حاصل نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو راحت و آرام کی ضرورت ہے تو اندھیرا رات کو اندھیرے بنا دیا اور دن کو جب کام کاج کی ضرورت ہے تو اس کو روشن بنا دیا تو اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیشہ تم پر رات ہی رکھتا تو کون ہے اللہ کے سوا کو معبود علا جو تمہارے لیے روشنی آتا بل آرائ تم جا اللہ علیہ النہارا سرمدن الا اب القیامہ اغلیات میں کہ اگر تم دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم پر اگر دن ہی دن رکھتا مَنٰ ہن غیر اللّہ عطی کم بل تسکور تو اللہ کے سوا کون علا معبود ہے جو تمہاری رات کو لاتا ہے جس رات میں تم سکون حاصل کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ کی قدرتیں بھی ہیں اس کے اندر تو وہ الدی اور وہی اللہ کی ذات ہے کہ اس کے سوا کو تمہارا بڑا چھوٹا نہیں نہ تم تمہارا کوئی داتا دستویر ہے یہ کام کرنے والا بلکہ اللہ کی ذات ہی ہے جو یہ دن رات لا رہا ہے وہ لدی جان رقم لباسن اللہ کی ذات ہے جو تمہیں جس نے تمہاری رات کو لباس بنا دیا وَنَّو اور نو مصوبات اور نیند کو جو ہے وہ تمہارے کام کاج ختم کر کے آرام پہ وقت بنا دیا اور جائے نہار و نشورا اور بنا دیا دن کو تمہارے پھیلنے کے وقت یعنی تمہارے اٹھنے کا اور پھیلنے کا اپنے کام کاج کا وقت بہو الدی ارس ال ریہ مشرم بیند رحمتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اس کی عظمت کی نشانیوں میں سے اور انسانوں کے اوپر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ بھی بہو اللہ وہی اللہ کی رات ہے ارس الریاہ جس نے بھیجا ہواؤں کو بشرم بائی نئے بشارت دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے بارش سے پہلے ہوائیں جو ہیں اللہ نے مختلف طریقے سے مختلف انداز سے پیدا کی ہیں اور ہر ہوا کا مختلف کردار ہے کو ہوا آتی ہے اور زمین کو اوپر جھاڑو پھیرتی ہے اڑاتی ہے اس کی یعنی کہ گرد یعنی کہ جو تن کے ان کے اس طرح کی چیزوں کو اڑا دیتی ہے پھر دوسری ہوا آتی ہے جو بادلوں کو ہانکے لاتی ہے اور پھر تیسری ہوا آتی ہے جو ان بادلوں کو جو بکھرے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرتی ہے ان کو جمع کرتی ہے اور پھر چوتھی ہوا آتی ہے کہ جو اس بادل کے ساتھ وہ کام کرتی ہے جو پولینیشن کا یعنی کہ کام ہو کہ الواقع جن کا نام دیا گیا ہے اصل ریاح الواقع کہ ہم نے بھیجی وہ ہوائیں کہ جو ترقی کرنے والی یعنی پولینیشن کرنے والی کہ جن ہواؤں کے آنے کی وجہ سے ان ٹکرانے کی وجہ سے بادلوں کے ساتھ وہ جو بخارات ہوتے ہیں بادل جو بخارات کی شکل میں ہوتے ہیں وہ پانی بھر کر وہ بارش کی شکل میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی یہ ساری اللہ تعالیٰ کے نظام ہے حالانکہ پانی اٹھا ہوا ہے سمندر سے مختلف چیزوں سے اڑ کر بادلوں میں آیا ہوا ہے لیکن برس نہیں رہا کب تک نہیں برستا جب تک وہ ہوا نہیں آتی جس ہوا سے اللہ نے اس پانی کو برسانا ہے تو لاکھوں تک پان پانی جو ہے وہ بادلوں کے اندر ٹھہرا ہوا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو اتارنا چاہتا ہے تو ہوا بیچتا ہے جس ہوا کے آرے سے وہ پانی اترتا ہے تو اس لیے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بحب اللہ ارسل ریاح بشرمِ رحمت ہی اور وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے جو بیچتا ہواؤں کو اپنی رحمت کے یعنی بارش سے پہلے بشارت دینے کے لیے اور اس سے مراد وہ ٹھنڈی ہوائیں جو بارش سے پہلے آتی ہیں کہ جس سے لوگوں کو اب پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے انض اللہ مرثر امام اور نازر کیا ہم نے آسمان سے پاکہ پانی طہورا کے معنی جس سے تہارت لی جائے یعنی تہارت ایکورا ایک توہور توق کے اوپر پیش کے ساتھ تو تہور کیا چیز ہے کہ خود کسی کو پاک کرنے کا عمل وضو بدلاتے خود کیا ہے وہ تہور ہے لیکن جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ تہور ہے طاقور کے ساتھ تو یہ تہور تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی پا ناز کیا جو پاک کرنے والا ہے پانی بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اور پاک اپنی نجاستوں سے بھی نہ اس سے بھی پاک اور ویسے بھی ہر طرح کی سے غراستوں سے پاک یعنی زمین کے اوپر جو مختلف طرح کے پانی پائے جاتے ہیں کسی جوڑوں کے اندر ہو یا کہ اس طرح کے کیا کیا اس کے اندر جراثیم ہیں کیا کیا ان کے اندر گلاسیں ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اور حتیٰ کے سمندروں کے پانی بھی اگرچہ وہ ہیں تو صاف پاک لیکن وہ نمکین ہے کیا اس کے اور پینے کے قابل نہیں ہیں تو یہی پانی بخارات بن کر اڑتے ہیں اور اڑ کر جو ہے بادل بنتے ہیں بادلوں میں آتے ہیں اور وہاں سے جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم اس انداز سے پاک ہو چکا ہوتا ہے نہ اس کے اندر کسی جراثیم کا کوئی اس طرح کی چیزوں کا کوئی اثر باقی ہوتا ہے اور نہ کسی پا, ناپاکی کا ان چیزوں کا اثر باقی ہوتا ہے اور نہ کہ اس کے اندر کوئی ذائقہ باقی رہتا ہے جو جن, جہاں سے وہ پانی اڑا ہے یعنی وہ سمندروں کے پانی اڑے ہوئے بخارات بنے ہوئے اس کے اندر وہ سمندر کا ذائقہ اس کے کڑواہٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی کہ, کیا قدرت کیا قدرت ہے اللّہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہے حماعمد اللہ سماعمان تحورہ اور نادل کی ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی جس میں اس بات کی درل بھی ہے کہ بارش کا پانی پاکیزہ ہے خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے پاک جسمانی طور پر بھی انسان کو پاک کرتا ہے اور روحانی طور پر بھی پاک کرتا ہے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بارش نادل کی صحابہ پر تو کیا فرمایا کہ اس بارش کا مقصد کیا ہے تمہارے دلوں کو ثابت کرنا تمہارے پاؤں بھی ثابت کرنا جمانا تاکہ زمین سخت ہو جائے نیچے سے جو مٹی اور بھروپنی کہ اس طرح کی طرح اپنے ریت تھی اور تاکہ تمہارے دل بھی اس سے جم جائیں تو اس بارش کا تعلق صرف انسان کے جسم کے ساتھ ظاہر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے انسان کے روحانیت کے ساتھ بھی ہے اس کی روح کے ساتھ بھی ہے لینوخیا بھی بلد تمین تاکہ ہم اس پانی سے زندہ کریں مردہ زمین بنجر زمین کہ جس کے اندر کوئی کھیتی کوئی نباتات نہیں ہے اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ ان کھیتیوں اور ان زمینوں کو زندہ کرتا ہے لہرحت کی کھیتیوں میں تبدیل ہوتی ہیں اور کیا یاہو مما خلق نا و مناسی یا کثیرہ و نسخ یاہو اور اس کو پلائیں ہم اما خلق نا جو ہم نے پیدا کی انامن چوپائے و اناسی اور وہ لو کثیر بہت سے کہ بہت سے چوپائے اور لو ہم نے جو پیدا کیے ہیں تاکہ ان کو پلانے کا اس کام پانی سے یعنی کہ کا کام لیں اور اس سے کھیتیاں اگانے کا کام لیں اس پانی کے ساتھ کہنے کا مقصد یہ بھی اللہ کہ وہ نعمت اللہ کی قدرت کہ جس میں صرف اللہ ہی کا اختیار ہے کہ بارش کب ہوگی کب کیسے ہوگی کہاں ہوگی انسان اس کا اس میں کوئی اختیار نہیں اللہ تعالی جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے بارش برساتا ہے اور بارشیں بھی ہر سال ایک ہی طرح سے ہیں یعنی ایک مقدار میں ہے ایک طرح سے انہیں کہ مانے ایک مقدار سے ہوتی ہیں حالک بات ہے کہ کسی جگہ پر تھوڑی دوسریوں پر زیادہ ہے جس طرح کہ میں عباسوں رہ کا قول ہے کہ کوئی ایسا سال نہیں کہ جو دوسرے سال سے زیادہ بارشیں برستی ہوں جس میں لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہ ان بارشوں کو یعنی کہ اپنی حکمت سے والا قلثر رفنا ہو بہ نہ ہوں رہا ہے کہ ہم اس کو پھیرتے ہیں ان کے درمیان تو بارشوں کو اللہ کم زیادہ کرتا ہے کسی جگہ پر کم ہے دوسری جگہ پر زیادہ ہے جہاں پر پہلے سال زیادہ تھی اس کو کم کر دی جس نے جہاں پر تھوڑی تھی اس کو زیادہ کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری حکمتیں ہیں پر اثر یہ ہے کہ بارشیں اسی مقدار سے نازر ہوتی ہیں جو اللہ نے رکھی ہے اس لیے فرمایا والا قدر رفنا ہو بہ اور ہم نے اس کو ہم نے اس کو پھیرا ان کے درمیان لوگوں کے درمیان کس کو اس بارش کو یا ان ہواؤں کو یا اس قرآن کو تینوں چیز ہو سکتی ہیں بعض العمان نے سے مراد قرآن لیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پھیر پھیر کر مختلف انداز سے ان کے درمیان بیان کیا ہے یہ ازت کروں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں فعاب اکثر النا سے اللہ کو لیکن پھر بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکری پر تلے ہوئے اور کفر کرنے پر تلے ہیں تو اس سے مراد قرآن بعض العمٰ نے لیا ہے کہ قرآن کو ہم نے مختلف انداز سے پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں مختلف اللہ کی عظمت کی شان کی دلیلیں بیان کی ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی ہر درمی کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے وہ پھر بھی کفر کفھر پر ڈٹے ہیں اسی پر مصر ہیں یہ ایسے مراد اس بارش اور ان ہواؤں کو پھیرنا ان کو پھیرنا اور پھیرنے سے مراد یعنی کم زیادہ کرنا کہیں پر بارش ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی کہیں قید سالی پڑی ہے کہیں پر بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اور کہیں کم ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ مات الرفن وبِ رحم اور ہم ہیں کہ جو ان کے درمیان ان کو پھیرتے ہیں یعنی کہ کم زیادہ کرتے ہیں یہ عزت تاکہ اس سے نصیحت حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی قدرت عظمت کو جانیں دیکھیں اور معلوم کریں کہ ساری اللہ کی تقدیر سے ہے اللہ کے حکم سے ہے انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ف آبا اکثر النا اللہ لیکن پھر بھی اکثر لوگ ہیں کہ جو کفر پر ہی بجد ہیں اسی پر ڈٹے ہیں اسی پر مصر ہیں تو یہاں پر بارش کے حوالے سے کیا کفر ہے بارش بارش کے حوالے سے ان کا کفر کے اللہ کی طرح منسوخ کرنے کے بجائے ان کو ستاروں اور ان چیزوں کی طرح منسوخ کرنا کہ فلاں ستارہ بارش لایا ہے فلاں ستارہ نکلا ہے تو بارش ہوئی ہے جو کہ آپ سرس میں حضرت زید میں خال جوہنی کی حدیث میں بیان فرمایا آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی تو فجر کی نماز پڑھا کے اپماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تم رب, تم رب نے کیا فرمایا ہے تو صاحب اللہ رسول عالم تو آپ مہتمہ رب نے کہا ہے کہ میرے آج صبح جب ہوئی ہے صبح ہونے کے ساتھ میرے کچھ بندے ہیں کہ جنہوں نے مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے کفر کرنے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو مجھ سے کفر کرنے والے اور اس تاروں پر ایمان لانے والے ہیں تو جنہوں نے یہ کہا کہ متر ناب فضل اللّہ و رحمت ہی کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے تو یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے اور اس تاروں سے کفر کرنے والے ہیں یا اس طارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اس کی حکمت سے ہے اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں فلاس ستارہ آیا ہے وہ بارش لایا ہے فلاس تارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کفر کرنے والے اور اس تارے پر ایمان لانے والے ہیں تو یہاں پر اسے یہی مانا کہ فا با اکثر و سے اللہ کفورا کہ اکثر لوگ پھر بھی کفر پر بسر مسر ہیں اسی پر ڈٹے بلوشی انعباصنافی کلکھا یتن ندیرہ اس کے بعد مانا کہ ہم اگر چاہتے تو ہم ہر بسی میں ایک ڈرانے والا بھیج تھے۔ اور بھیجا بھی اللہ تعالیٰ نے لیکن ممکن ہے کوئی ایسا وقت ہو کہ جب ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا یا کوئی اپنے رسول نہ ہو ورنہ عموماً کوئی ایسی بستی کوئی ایسا ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر لا کر کوئی رسول نہ آیا ہو بمن امتن اللہ خلاف یا نظیر جس اللہ تباہتا ہے کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں کہ جس میں کوئی ڈرانے والا کوئی لا کر نبی رسول نہ آیا ہو تو یہاں متِ بروشی نا اللہ باصنافی کل قریت نظیرہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی ہر شہر ہر جگہ پر الگ الگ رسول بھیج دیتے فلاۃ الکافرین وجاہد ہم بہاد الکبیرا تو کافروں کی باتوں میں نہ آؤ کہ جو طرح طرح کی آپ کو برطان بازی کرتے ہیں کہ ایک ایسا رسول ہے جو ہمارا جیسا ہے کھاتا پیتا ہے چلتا پھرتا ہے اس کے ساتھ کو پھچتا نہیں آئے اس کی تصدیق کرنے کے لیے اس طرح کے کاموں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادل ہے جو چاہے کر سکتا ہے جیسے کافروں کی باتوں میں نہ آؤ وجاہد ہم بہ جہاد القبیرا اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کرو بہت بڑا جہاد اور بہت بڑا جہاد کیا ہے ان کے پہلی بات ان کے شبہات کا رد کرو کیونکہ کافر منافق اس کے جو شبہات ہیں اس کے جو پراپگڑنے ہیں سب سے بنیادی چیز ہے سب سے جو پہلی چیز جس کی ضرورت ہے اس کے ان شبہات کو ختم کرنا ان کا رد کرنا تاکہ اس رد کرنے کے ساتھ اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور جو ان شبہات کی وجہ سے ایک دوبرا ہو رہے ہیں تاکہ ان کو بھی اس دمرای سے بچایا جا سکیں اور پھر مزید ان شبہات کا رد کرنے کے ساتھ اگر پھر بھی مصر ہے اپنے کفر بے ایمانی پر دین کے دشمنی پر تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ تلوار کا جہاد ہے اصلی کا جہاد ہے تو اس لیے جہاد ان قبیرہ کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں علم کا ہے دعوت کا ہے سمجھانے بتانے کا ہے بعض و کا ہے اور اگر یہ چیزیں کارآمد نہ ہوں تو پھر اس کے بعد ان کے ان کے ساتھ قطر و کتال کا جہاد